مبارکہ ہے جس میں آپ نے شاع فرمایا کہ جس نے ستائیسویں شب کو قیام کے ساتھ زندہ رکھا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو اگر یہ واقعی حدیث اپنے مضمون کے مطابق ثابت ہو تو یہ بہت ہی بہترین حدیث پاک ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ستائیسویں شب کو شب قدر نہ بھی ہو تب بھی اس میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے اور ہم عام معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں اگر آپ بھی غور کریں گے کہ ستائیسویں میں ایک خاص ذوق کی کیفیت ہوتی ہے ویسے تو یہ یقیناً حدیثوں میں فرمایا گیا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو اور طاق اکیسویں بھی ہے تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں بھی ہو سکتی ہے لیکن ستائیسویں میں ایک ذوق کی کیفیت ہوتی ہے اور کثیر لوگ عبادات کی طرف مائل ہوتے ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنہ شب قدر ہو لہذا ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے اس رات میں جیسے کہ سورائے انزلنا شریف میں اللہ تعالی نے خود اشاعت فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن عظیم کو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا پھر آسمان دنیا سے دنیا میں وہ قرآن پاک کے جو مزامین ہیں تقریباً تیئیس سال کی مدت میں مکمل ہوئے تھے اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت سارے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں سلامتی برکت اللہ تعالی کی طرف سے انعامات لے کر اور صبح تک یہ رات جو ہے وہ برکت والی ہی رات ہوتی ہے اور اس رات میں عبادت کرنا خود اس سورہ قدر کی نسبت سے ہمیں معلوم ہوا کہ تقریباً تراسی سال چار ماہ کی عبادت کے برابر ہے کیونکہ ہزار مہینوں کو اگر آپ سالوں میں ڈیوائیڈ کر تقسیم کر دیں گے یا کنورٹ کریں گے تو تراسی سال چار ماہ تقریباً بنتے ہیں کہ جس کی اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب اس رات میں عبادت کرنے والے کو حاصل ہو جائے گا بہت سے ہمارے بھائی اور بہن پوچھتے ہیں کہ اس رات ہم کیا کریں تو ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب تک سابقہ گناہوں کی نحوست کا بوجھ نہ اتارا جائے موجودہ عبادت میں لذت سکون اور برکت حاصل نہیں ہو پاتی یہ ایک راز ہے جس کو سمجھنا چاہیے جس کو بڑے بڑے صوفیاء نظام نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنے متبعین تک پہنچایا کہ اگر تم موجودہ عبادت کی لذت و برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اس میں خوشی و حضو چاہتے ہو اس کے ذریعے روحانی ترقی کا سامان چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اوپر موجودہ سابقہ گناہوں کا بوجھ اتارو اور اس بوجھ کے اتارنے کا بہترین طریقہ توبہ ہے لہٰذا اس رات ہمیں صفق دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نظریے کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہمیں یہ رات نصیب نہ ہو تو یہ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے اور توبہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ توبہ چار شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور توبہ کہلاتی ہے ورنہ نہیں ہوگی ان میں ایک ہی کہ گناہ پہلے کیا ہو یعنی جس گناہ پہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے پہلے سرزد ہوا ہو تبھی اس پر توبہ ہوگی دوسرا یہ کہ اس توبہ سے پہلے قلب میں شدید ندامت ہو ندامت افسوس اور مطلب ملامت ہمیں اپنے آپ کو کرنی چاہیے اور ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کام کیا تھا اس کے بعد یہ توبہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے ہو کسی مخلوق کے دباؤ کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے عزت بچانے کے لیے مالی نقصان سے بچنے کے لیے صحت کے نقصان سے بچنے کے لیے توبہ نہ ہو اگر ان مقاصد کے لیے توبہ کی تب عافیت تو ہے لیکن جس توبہ کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے وہ توبہ اسی وقت صحیح یعنی کامل توبہ حاصل ہوگی اور فضائل حاصل ہوں گے جب ہم ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے تو پہلا سابقہ زندگی میں گناہ کیا ہو دوسرا ندامت, ندامت دل میں محسوس ہو نمبر تین اللہ کے خوف کی وجہ سے توبہ کی جائے اور آخری یہ کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس میں مزید ہم کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ موضوع پہ گفتگو کریں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مختص میں غلام محمد بول کراچی سے جرشاد جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو چار رکعت نفل جو سرد و پڑھی جاتی ہے جی اس کی جماعت ہو سکتی ہے کیا اور, اور یہ کن کن راتوں میں بڑھا جا سکتا ہے یہ کاکراتوں میں یا ہر کسی رات میں ٹھیک ہے اور ڈیٹیل میں بتا دیجیے مہربانی ہوگی ٹھیک ہے میں یہ اور پھر ایک کوشچن آیا تھا بہن نے کہا تھا کہ ان کی بہن نے سر کا صدقہ اتارا ہے اور ہمیں لا کر دے دیا ہے تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو سر پہ گھما کے صدقہ کیا جاتا ہے تو کسی کو دے دیتے ہیں سر پہ گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا یہ ہمارے ہیں ایک مطلب ایک رسم کے طور پہ رواج کے طور پہ پڑ گیا ہے کہ کوئی شرح حیثیت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حصول ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا بس یہ صدقہ ہے آپ دل میں ارادہ کر لیں گے کافی ہے جو جس طرح سے صدقہ اتارا جاتا ہے نفلی ہی ہوتا ہے لہذا یہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اس میں بہتری ہوتا ہے کہ دینے والا کچھ نہ کھائے کھانا اس کے لیے گناہ یا حرام نہیں ہوگا لیکن بہتری ہوتا ہے وہ نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو دے تو آپ کے لیے کھانا بارش ران بالکل جائز ہے ایک اور کال منتظر ہیں السلام علیکم السلام جی جی شاید آپ سیل فون سے کر رہے ہیں تو تھوڑا سا باہر آئیے تو آپ کی آواز واضح آئے گی اللہ وعلیکم السّلام فرمائیے اچھا اچھا فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو زیادہ فضیرت رکھتے ہیں اچھا اور بس یہی ہے میں کرتا ہوں بھائی نے سوال کیا کہ سرات و تصبیح با جماعت ادا کرنے کی کیا حیثیت ہے یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا پھر کہہ دیتا ہوں کہ پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ اصل میں اعتراض یوں پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوافل کو جماعت سے ادا کرنا درست ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو با جماعت نفل پڑھائی ہے سرکار آگے کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے پیچھے صفے باندھی باقاعدہ نماز ادا ہوئی تو اس کی اصل یعنی نوافل کو جماعت سے پڑھنے تو ثابت ہے بس فرق یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم نے کوئی بلایا نہیں تھا کہ آؤ میرے پیچھے نماز پڑھ لو آپ کھڑے ہوئے ساوق رام خود بہت پیچھے کھڑے ہو گئے لیکن نبی کریم نے منع نہیں فرمایا اب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے یہ جی سراد و ہو رہی ہے پوسٹر لگائے جاتے ہیں اعلانات کیے جاتے ہیں تو کیا ان اعلانات کی وجہ سے نوافل با جماعت پڑھنا ممنوع ہو جائے گا اس کا جواب بس چاہیے تو جو پہلا دور تھا اس میں فقہائے اسلام نے نوافل کو جماعت پیدا کرنے کو منع فرمایا تھا اور وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں فرض کی بڑی رغبت ہوا کرتی تھی تو نفل کی جماعت فرض کی جماعت میں قلت کا باعث بن سکتی تھی تو منع فرمایا اب لوگ فرائز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر نوافل جماعت سے پڑھیں گے اور یہ اصل سے ثابت بھی ہے خود نبی کریم کے عمل سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو وہی منع کرے گا کہ جس کو فکر کی سمجھ نہیں ہوگی ایک دوسری بات بہن بھائی, بھائی, بھائی نے پوچھا کہ کیا صرف تاخراتوں میں پڑھ سکتے ہیں اور راتوں میں اس کا جواب دیتا ہوں کال کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کبر بات کر رہی ہوں سے جی میں نشاط فرمائیے جی میرا ایک سوال ہے کیا ایک دن کا احتابط اور بس یہ ہے ارز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں بھائی یہ دیکھیں تصویر صرف طاق راتوں میں پڑھنا کوئی لازم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ترغیب عنایت فرمائی تو ارشاد فرمایا ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑو روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار آخر فرمایا سال ہر سال بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار ضرور اس کو پڑھ لو تو یہ تو متلقر اجازت ہے جب آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بھائی نے پوچھا کہ شب قدر میں باعث فضیلت کوئی ایسا کام بتائیے سب سے زیادہ فضیلت والا ہو تو سب سے زیادہ جو فضیلت اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ گناہ سے بچنے کی ہوتی ہے اس کے بعد عبادات کے ارتکاب کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے تو اس پوری رات ہم گناہوں سے بچیں دوسرا یہ کہ اس میں کریں جیسے میں بھی ترغیب کر رہا تھا کہ اپنے سابق گناہوں سے توبہ کریں تیسرا یہ کہ کوئی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں چوتھا اگر کسی کا مالی طور پہ ہم پہ کچھ آتا ہو اور ہم ادا کرنے پر قادر ہوں تو فوراً سے پریشر اس کو ادا کریں اور بھی کچھ اعمال ہیں جو میں عرض کر... کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر میں باعث فضیرت اعمال اور فال کے بارے میں عرض کر رہا تھا تو اس میں پھر نوافل بھی آتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے اذکار الہیہ ہیں جس کو آپ اختیار کرنا چاہیں ضرور کیجیے بہن نے پوچھا کہ ایک دن کا احتکاب بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے لیکن یہ نفلی اعتکاف ہوگا اس کے لیے جس دن بھی آپ کرنا چاہیں غروب آفتاب سے پہلے جائے اعتکاف پہ بیٹھ جائیں پوری رات آپ گویا کہ وہیں گزاریں گی پھر آپ ساحری کر لیجیے اور اگلا دن جو ہے وہ پورا آپ احتکاف کی نیت سے اسی مقام پر رہیں گی تو ان ایک دن کا احتکاف نفلی احتکاف ہو جائے گا ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ ان کے بچے موتقف ہیں نیچے بھی مسجد ہے اوپر منزل بھی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جماعت قائم ہونے لگتی ہے تو اوپر والے جو ہیں وہ پہلے ہی پہلی صف مکمل کر لیتے ہیں حالانکہ نیچے جگہ موجود ہوتی ہے تو یاد رکھیں پہلے نیچے جگہ مکمل کی جائے گی اگر اوپر صف قائم کر لی گئی حالانکہ نیچے جگہ موجود ہو تو یہ مکرو تحریمی صورت ہے سب کے سب اوپر گناہ ہوں گے اور جو ان کو اجازت دے دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا لہذا سب محاسے ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی سستی کی وجہ سے نیچے آ کے نہ صرف فضلت سے وہ معروم ہو رہے ہیں بلکہ گناہ بھی ہو رہے ہیں ایسا ہرگز نہ کیا جائے ایک یہ بہن نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے ملائکہ تو یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ رکھیں تو اس کا کیا حکم ہوگا تو یہ اصل میں فرشتے کو عربی میں کہتے ہیں ملک اور اس کی جمع ہے ملائکہ. بیٹی کا نام ملائکہ رکھنے کا مطلب بھی اس کا معنی بن جائے گا بہت سارے فرشتے اور یہ جمع کا لفظ ایک واحد کے لیے استعمال کرنا یہ بیکار سا ہے محمل سا ہے لہذا اس کو جس نے کہا مناسب کے نہ رکھیں گناہ تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے ایک فرد واحد کے لیے ایسا نام رکھنا کوئی اور اچھا نام رکھیے یہ بہن نے کہا کہ میں نجمے وغیرہ کے پاس نہیں جاتی لیکن کسی مسئلے میں مجھے کسی نے مشورہ دیا کوئی میڈیا پہ پر پروگرام آ رہا تھا جس میں تاش کے پتوں سے مستقبل کا حال بتا رہے تھے انہوں نے پوچھ لیا تو اور دل میں کہتی ہیں شخص پڑ گیا تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن ہمیں سکون ملتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم شریعت کی مخالفت نہ کر لیں جب تک اللہ اور رسول کے احکام کو فراموش نہ کر دیں غالباً فطرت انسانی ایسی ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا ہے اور اس کے بعد بے سکونی جو ہم پر مسلط ہوتی ہے اس کا وبال زیادہ بھگتتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پاتے تو برا محسوس نہ کریں نہ جو اس طرح کارڈ وغیرہ کے ذریعے قسمت کے حال بتا رہے ہیں وہ ہماری بات کے برا مانے میں تو شدید کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خلاف شرع طریقہ ہے ان باتوں میں بالکل یقین نہ کیجیے اور اس کو آپ بالکل کو دل سے نکال دیں اللہ پر توقل کیجیے اللہ تعالیٰ سے لا لگائیے اور ان سے معلوم اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع کرتے رہیں تو انشاءاللہ شاء بہتری رہے گی ایک کال لے لیتے ہیں پھر آپ کے آخر سوال دے جواب کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی فرمائیے صاحب میں پوچھتا تھا شبعیت قدر کے جو نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں خاص طور پہ کون سی نشانی ہے اور وہ کس ٹائم پہ واضح ہوتی ہیں نظر آتی ہیں جی میں ایک ہی ای بہن نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے ایک بیٹی اور ایک بیٹا مزید ہو جائے اور دونوں بالکل نارمل ہوں ایب نارمل نہ ہو یہ ان کو کچھ وسفسا آ گیا ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش میں کرتا ہوں کہ جو اولاد ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کی جنس کیا ہوگی بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی بھی کہ نہیں ہوں گی ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جس چیز کا ہمیں بالکل اختیار نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وہ چیز موقوف ہو اس میں اپنی ایک مرضی مقرر کر کے اور پھر اس کی تمنا شروع کر دیں بس جیسے آپ کو آپ نے کہا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہو جائے اب آپ اگر یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکا ایک لڑکی دے تو یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں یہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو پھر آپ ایک ایسی چیز کو بار بار مانگ رہی ہیں جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف بار بار دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا لہذا آپ یوں گزارش کیجیے کہ یا رب کریم میری قسمت میں جو بھی بچے ہیں وہ مجھے تو عافیت کے ساتھ عطا فرما اور ان سب کو نارمل ذہین خوبصورت بنانا خوبصورتی عطا فرمانا کوئی ایب نارمل نہ ہو بس یہ ایک اچھی مناسب دعا ہے اس کے لیے وظیفہ اختیار کرنا اس کا بھی ہم مشورہ دیں گے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ لڑکا میرے ہاں ہو جائے تو وظیفہ اختیار کرنا شروع کر دیا آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جیسا اور جو اولاد عطا فرمانا چاہے بھائی نے کہا کہ شب قدر کی نشانیاں ذرا تھوڑا کچھ بتائیے دیکھیں یہ تمام نشانیاں جو ہیں میں اس لیے ان پر کلام کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کے اپنے ذاتی تجریبات کا نتیجہ ہے قرآن و حدیث میں تو کوئی نشانی نہیں بیان کی گئی تو لہذا ان کو اوپر توجہ نہ کریں ویسے بہرحال بزرگوں نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے اگر آپ سمندر پہ جائیں اس کا پانی پی کر دیکھیں تو وہ میٹھا ہوگا بالکل میٹھے سے مراد چینی ملی ہوئی نہیں ہوگی جیسے آم نارمل پانی پیتے ہیں یعنی کڑوا نہیں ہوگا نمکین نہیں ہوگا بہت نے کہا کہ اس رات میں آنسو کثرت سے نکلیں گے یعنی دل محموم ہوگا نرم دلی رقت قلبی پیدا ہوگی اور آدمی کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے اور بھی کئی نشانیاں بیان فرمائیں لیکن بہرحال میرا مش... ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ایک کا ایک قول ذہن میں رکھی ہے کہ جس نے جس رات کی قدر کر لی وہی اس کے لئے شب قدر ہے تو اس لیے ان نشانیوں پر مطمئن ہونے کے بعد یا ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہی شب قدر اسے ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ والی شب قدر نہ ہو دوسری طاقراتیں ہوں اور آپ اس کو ہی شب قدر سمجھنے کے بعد آپ دوسری سے فیض یاب نہ ہوں مختصر سے بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں رحیم یور پھر کچھ مزید آئے تھے بہن نے سوال کیا کہ یہ دس بیبیوں کی کہانی جو پڑھی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسے مضامین جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں یا ان مضامین میں خاندان رسالت کے بارے میں بظاہر فضیرت کا پہلو ہو لیکن حقیقتن اس میں بعض پہلوؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کوئی اعتراض قائم ہوتا ہو تو ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو نہ پڑھا جائے میں نے ان کی تو کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے ان میں یقیناً جس نے بھی اس کو جمع کیا اس نے اپنی کوشش یہی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے لیکن تھوڑی سی بعض مقامات پر ایسی مسٹیک ہو گئی ہے کہ جس کی بنا پر بڑے بڑے اعتراضات کے دروازے کھل جاتے ہیں لہٰذا میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ قرآن اور حدیث کا ہی مطالعہ کریں اور انہی کو آپ پڑھیے یہ بابرکت برکت ہے جیسے آپ کو محفل چاہیں کوئی حاجت آپ کی پوری ہو گئی یا ہونے والی ہے آپ چاہتی ہیں کہ برکت ہو جائے گھر میں تو آپ قرآن پاک پڑھیں حدیث پڑھیے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا بہن کہتی ہے کہ کسی کو کافر کہنا کیا گناہ کبیرہ ہے یا مقرر تحری میں کیا ہے یعنی کسی مخصوص مکتبۂ فکر کو اگر ہم بنیاد بنا لیں تو دیکھیں یہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات جس بیس پر جس سبب کی بنا پر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی بنیاد نہیں ہوتی کہ جس کے بنا پر کفر کا حکم لگے ایسی صورت میں کفر آپ پر لوٹ آئے گا لہذا اس کو علماء کے اوپر ہی چھوڑ دیجیے اور علمائی کے ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس مقام پہ کس پر کس انداز سے حکم کفر لگانا ہے عوام کو اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے جی کہتی ہیں کہ عبادات کے لیے نوافل وغیرہ چھوڑ دینے کی شرح حیثیت کیا ہے تو نوافل یا سنت غیر موقعہ عذر بھی چھوڑی جا سکتی ہیں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سلاد و تصبی ادا کرنے کا طریقہ بتا دیجیے چار رقط نفل کی نیت سے سلاد تصبی ہوں گی چاروں رکعت ایک ساتھ پڑھی جائیں گی یعنی ایک سلام سے تو نیت یوں کریں گے نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز نفل سلاد و تصبی کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مہمِ رقب شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ آ, آ, علم شیخ پڑھیں صورت پڑھیں پھر دس مرتبہ یہی تصویر پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ رقو میں جائیے پھر رقو کی پہلے تصویح پڑھیں گے پھر دس مرتبہ یہ تصویر پھر رقو سے کھڑے ہونے کے بعد پھر دس مرتبہ پھر پہلے سرجے میں تزبیحات, سجدے والی تصبیہ پڑھنے پڑنے کے بعد دس مرتبہ پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دس مرتبہ پھر اگلے سجدے میں دس مرتبہ اس طرح پچیس سنا کے 10 کے بعد پندرہ سنا کے بعد ہوئی دس کرات کے بعد تو قیام میں ہو گئی پچیس پھر دس رکو میں پینتیس پھر رقو سے کھڑے ہو کر یہ پینتالیس پہلے سجدے میں آ جائیں گے تو پچپن پھر بیٹھیں گے پینسٹھ اگلے سجدے میں جائیں گے پڑھیں گے تو پچہتر ایک رکت میں پچہتر مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح چاروں رقطوں میں اس کو مکمل کیا جائے گا تو ہم آپ کی خدمت میں رہے تھے کہ شب قدر میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ تاکہ سابقہ گناہوں کا سقل بوجھ اور نحصت دور ہو جائے اور عبادات میں خشوع اور خزو پیدا ہو اس کے بعد کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے یعنی دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں دینی وجہ سے ناراض ہیں تو اس میں شرط کوئی حرج نہیں جیسے کوئی شخص کلیمات پر کفر کہتا ہے آپ اس وجہ سے اس سے ناراض گئے تو اس کو منانے کی حاجت نہیں ہے اگر وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے تو اس کو تو ایسی رہنے دیجیے اس کے بعد اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے مالی لحاظ سے ہے تو آپ اس کو ادا کریں اور کسی کو جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے اذیت پہنچائی گی تو معافی طلب کرنے بہت ہی بہتر ہے اس کے بعد یہ بعض وقت پرچے تقسیم ہوتے ہیں کہ ہزار نوافل پڑھیں دو ہزار نوافل پڑھیں ان پرچوں پہ آپ توجہ نہ کیجیے بلکہ آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ کے ہمت ہے اس کے علاوہ قرآن عظیم کی تلاوت درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیے اور دیگر اذکار الہیہ آپ پڑھ لیجیے اس کے علاوہ اگر کوئی ٹی وی پہ ایسا پروگرام آ رہا ہے کہ جس کو دیکھ کے معلومات میں اضافہ ہو یا کوئی نعتیہ محفل وغیرہ آ رہی ہے خوش و حضو پیدا ہوتا ہو نبی کریم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو تو تھوڑا بہت اسے بھی دیکھ لینا چاہیے تو غرض کہ نفس جو ہے ایک قسم کی عبادت کو اختیار کر کے کچھ بور سا ہو جاتا ہے مختلف قسم کی عبادات اختیار کریں تو بہت ہی بہتر ہے جب چونکہ پروگرام کے وقت تقریبا ختم ہو رہا ہے زندگی رہی تو جمعرات آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف ہوگا اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمایا آپ ہمارے لیے دعا کیجی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالی آپ کو شب قدر کی برکات سے مالا مال فرمائے آمین و آخر الدعان